جائے گا یادین کفر اللہ تافر کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ ان نماز نما تم تم تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے جو میں نے ارد کیا تھا پل سرات کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی دے گی جو سورہ حدیم میں تھا وہ یہاں ہے یہاں اختصار کے ساتھ توبتن اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ اخلاس کے ساتھ اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نہ خواصہ کوئی شراب پیتا ہے بس اس نے سے توبہ کر لی ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے کوئی رشوت لیتا ہے رشوت سے توبہ کر لی یہ بھی توبہ سب سے بڑی توبہ یہ تم تو جا کدھر رہے ہو دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی زندگی کا روخ کیا ہے پلٹو لوٹو اللہ کی طرف آخرت کی طرف جو آپ پر سورج آریا فل دوڑو اللہ کی طرف لپکو اللہ کی طرف کدھر جا رہے ہو فہمت کدھر جا رہے ہو یا اللہ الذین آ من اللہ ہے تو بتنس غفلت میں زندگی گزر گئی اب بھی جب تک کہ موت کے آسار شروع نہیں ہوتے کیا کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا موقع ہے فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے کور کر سو فرائض دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے فرائض دینی باطل کے غلمے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت اس کے لیے جد و جہد یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو اور نعرہ مارو اور گولیاں چلے خط کچھ تیاری کرو اس کے لیے جماعتی زندگی ہو ان کی تربیت ہو بارہ برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا کوئی عکس ہو وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی یہ رتبہ بلن ملا جس کو مل گیا کوئی عکس اکثر ایک ہزار میں ایک درجے میں کچھ تو یہ پیدا کرو تیاری کرو سمجھو منہج انقلاب لبوی کیا تھا جس پر میری یہ کتاب موجود ہے شاید آؤٹ آف پرنٹ ہے آج کل منہج انقلاب لبی باقی کیش تقریر ہے یہ دو بے شمار ہیں توبہ وہ توبہ یہ نہ ہوگا دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام توبہ کی تصبیح کر لو وہ توبہ نہیں اگر تم خالص توبہ کرو گے آسان ربوں کون تم سید کو امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا داما اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا اتائی وہ میرے دمبے کمل لازمبا نہ جو حقیقت میں توبہ کر لے سے وہ ایسے ایسے کبھی نہیں اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ وہ بھی دھو دے گا تجریم الہار داخل کرے گا تو میں جن کے دامن میں نبیہ بہتی ہوں گی یوم اللہ نبی جس دن کے اللہ تعالی نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نور ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے بب اے مان اور ان کے داہنی تک وہی الفاظ جو سورہ حدید میں آئے دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی اور ہمارے صالحہ کا نور دہنی طرف ہوگا دہنا ہاتھ آمال صالحہ کا قاصم ہے یا ربنا نور لنا اطمین اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کابل فرما دے اس کو مطلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی وہ بھی بڑی غنیمت ہے اندھیرے میں پگنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے سنا تک جائے گی یمن کا شہر ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بادی ہے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا کوتایاں تھیں تقسیلات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربانہ اتم لو رانا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ کو لے اور ہمارے گور کو بھی کامل فرما دے اتم لنا نورانا وقت لانا ہمیں بخش دے نقلا کُ الشین قدیم یقین اللہ کتب ہر شہ پر ہے تیر کون روک سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی آج جوں کی صورت توبہ میں بھی آ چکی ہے مغلوز علیہ سختی کیجیے آپ کی تربیت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے مسلمان تو ہیں وہ تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے چناجے وہ کہتے ہیں ہوا عزلم یہ تو کہانی کہاں ہے میرے بس کہانی کہاں سن لیتے ہیں سمجھتے تو ہے ہی نہیں دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے ان کے یہ بھی کہتے تھے اردو لیکن آپ سختی کیجئے یا جاہی النبی جاہید الکفارا والنافقین مما واہم جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے و بیس بہت ہی برا ٹھکانا ہے اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط سے ابھی نہ ہو کہ اللہ کے یہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے ہم سے کیا ہے ہم تو ان کے تابے ہیں ہر عورت ایک مکمل انسان ہے فل ہیومن بینگ اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے ڈگنیٹی اینڈ آنر ہیومن ڈگنیٹی وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے اخلاقی طور پر مساوات سے بالکل اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی عورت بھی جیسے کہ مرد ہے اس کا اپنا ایمان ہوگا عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے ذرا اللہ عمرات اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نور کی بیوی اور نوت کی بیوی کی کانتا تحتا اب من اباد صالحین وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت سالے بندوں کے تحت ان کے نکاح میں تھیں فقان تو انہوں نے ان سے خیانت کی فلم یگنی انہا بن اللہ شعبہ تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر ان کے دونوں شوہر جو جی ہیں نہ بچا سکے اپنی بیویوں کو کچھ بھی بیوی بھی کوئی بی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی بی اور حضرت لوت کی وہ بیوی بھی بی اسی طریقے سے جو پتھرا ہوا اسی میں ہلاک ہوئی تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر وکیل کھلک نہ اور مار داخلی اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا چاہے وہ نور اور نور نو تو خیر العظم من رسول میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا حضرت نو تو بہت العظم سارے نو سو نے دعوت دی اس لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہ بنوایا کرتے تھے یا فاطمہ تو بن من النار مینندار لا ابل لکی من اللہ شاعر یا سفی تو امت رسول اللہ انکزی نفس کے منندار لا ابل لکی من اللہ شاعیہ ہے فاطمہ محمد کی بولے چشم لگتے جگر اپنے آپ کو آگ سے نکالو بچاؤ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا درم اللہ مسلم نل قفر امرات روحم امرات الود قان اتاب دین بادنا صوالیہ الفما من اللہ شیا وکی اللہ یہ میں بیان کر چکا اور ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشہیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیاں دونوں بیوی بی اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنے قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی یہ خیانت تھی اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فصالحات اور حافظات میں اندر حفاظت کرنا پوری ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھتا تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہرے کی باتوں سے واقف ہو تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نصدیک لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناتے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا بذرا اللہ مسلّین آمن عمرہ تھا فرعون اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے پھر کی بیوی کی آسیہ ان کا نام تھا قالت رب لی اندا کا بیل اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے من فرعون مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی ون جنیم القومی ظالم انلد از جلد جل مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یعنی موت کی آرزو کر رہی ہے محل میں عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا کفر کا اس کا معاملہ ہے تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے شوہر سے تو گویا کے دو انتہائی مثالیں آ گئیں بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کیا ذکر ہو رہا ہے اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خلیجہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ یہ یوں سمجھئے چھوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں تو اس حوالے سے یہ جو آسیائیں گے بھی انہی میں ببری اب لتا عمران الطی احسن الفرجہ تیسری مثال دی ہے عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے نیک ماحول مل جائے بک فلاح زکریہ حضرت ذکریہ جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی ان کی پرورش کی ان کو اپنے پاس رکھا تربیت کی ایک نبی کے آغوش تربیت میں پلی ہیں لہذا وہ نور العلہ نور ہے وہ مریم اب نے عمران اللّی اخسرت فنجہاں فنفقنا ہے روح تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی بس دقل مات رب اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وہی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ احمریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے اور احمریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے تسلیم کی سلطق کرے مات ربہ و کتب اور جو اس کی کتابیں تھیں ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی زبور ان کے پاس موجود تھی انبیاء کے اور صحیح ان کے پاس موجود تھے یہ تو صرف انیس سو سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ان کے تمام صحیفیں پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی وہ قتو ہی اور اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی وہ کانک بن اور وہ بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھیں تو تین چیزیں تو آ گئی چوکی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی آپ نے کچھ سوچا یا نہیں بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون ایک خاتون نورا رو خود بھی نیک ماحول بھی نیک چوتھی کون سی بات رہ گئی خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے تبا بہب ما کسب جی حبل یہ پھر totally. جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے شوہر بھی بتطینت اللہ کے فضل و کرم سے پورا تحریم ختم ہوئی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم